متحد اللہ نہیں اللہ نے بنائی مم والا کوئی اولاد بھی وَمَا كَانَ نما من اللہ اور نہیں ہے اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی الہ بھی کوئی معبود بھی ادن لضا كُلُّ الاََ ماہ خلق ادھن اگر ایسا ہوتا ایدھن کا یہ لفظ جو ہے چھوٹا سا دو رف حرف کا اس میں یہ سارا جملہ آ جاتا ہے یعنی اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے سوا کوئی الا ہوتا تو لذا بہ کل الاَ ماں تو ہر اللہ نے جو پیدا کیا ہوتا اپنی پیدا کی شدہ چیزوں کو لے کے بیٹھ جاتا اس پر قبضہ کر لیتا ولا الابا اب علی آباد و پہلا جو ہے تاکید کے لیے اور اعلی کے معنی اوپر چڑھنا غلبہ پانا اور غلبہ پاتا غلبہ پاتے ایک دوسرے پر ایک دوسرے پر غالب ہونے کی کوشش کرتے صبح اللّہ پاک اللہ کی رات ام مائفون اس سے جو ہے باتیں کرتے اس کے بحن وہ جاننے والا ہے چھپی اور ظاہر چیزوں کو فتح اعلیٰ ام مایو بس اللہ تعالیٰ بہت بلند والا ہے ام مایو جو یہ شرک کر رہے ہیں آیتمر 81 سے 92 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرماتا اللہ تعالیٰ بل قالو مثل ما قال و مثلا قالون بلکہ ان کافروں نے وہی بات کہی یا اسی طرح کی بات کہی مثلا اس جیسی بات ماکارولولون جس طرح کی باتیں پہلے لوگ کرتے رہے پہلے لوگ جو نبیوں کے خلاف روپے گنڈے کرتے ان کی دعوت کے خلاف باتیں کرتے تو ان کافروں کی وہی باتیں ہیں اور بلکہ دوسری ہاتھ میں کیا فرمایا سو بھی کہ ان باتوں کے ایک دوسرے کو وسیعت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پہلے لوگ بعد والوں کو وسیعت کر کے گئے ہوں کہ تم نے تمہارے پاس کوئی نبی رسول آتا ہے تو اس طرح کی باتیں آگے سے سنانی ہیں یعنی کہ وہ اس چیز اس, اس چیز کی وجہ سے کہ ہر قوم ایک لمبے بال اوقات فاصلے ہونے کے باوجود بھی اور مختلف ان کی جگہ ہونے کے باوجود لیکن ان کے پروپیگنڈے ان کی باتیں وہی سیم باتیں ہیں وہی باتیں ہیں جو پہلے لوگوں کی باتیں ہیں تو اس لیے اللہ ماتا میں کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے کو وسیع کی ہوئی ہے ان باتوں کی تو یہاں پر بھی اللہ ماتا کہ یہ با... کافر وہی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے لئے کافر باتیں کرتے رہے ہیں کیا باتیں ان کی قعل و اضا امتنا وقن طرب وزامن یعنی پہلے لوگوں کا بھی نبیوں کی دعوت کو رد کرتے ہوئے جو شبہ تھا وہ کیا تھا کیا جب ہم مر کے مٹی اور ہڈیاں بن چکے ہوں گے تو کیا اس وقت ہم اٹھائے جائیں گے <coughs> یعنی ان کے نزدیک انسان کا اٹھایا جانا باعد کیوں تھا نمکر کیوں تھا کہ انسان مرنے کے بعد اس انداز سے مٹی بن چکا اس کی ہڈیاں ریدا ریدہ ہو چکی تو اب کیسے جو ہے یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی کیسے انسان جو مٹی بن چکا ہے کہ کس طرح زندہ ہوگا تو پہلے کافروں کا کبھی یہی پراپے گھنڈا رہا ہے ان کا بھی نبیوں کو دعوت کو کرتے ہوئے یہی شبہ رہا ہے جس سے خود بھی گمراہ ہوتے رہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے رہے اور اس چیز کو اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے سوری یسین کے آخر میں مطالعہ رب علامہ سلم اخلقام و رمیم انسان ہمیں مثالیں دیتا ہے اور اپنی اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جو ہڈیاں ریزا اپنی بوسیدہ ہو چکی کلی حل انشہ اول مرح تو اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی یہ دلیل قرآن کریم میں اللہ نے کی جو کو ذکر کی ہے کہ ہمارے اگر ہم پہلی مرتبہ پیدا کر سکتے ہیں تو دوبارہ بھی ہمارے پیدا کرنا کو مشکل نہیں ہے اور دوسری عادت میں ان کے کافروں کے کا اسی اعتراض کا بیان آئدہ کننا اعدا منہ خیرا قالو تل کا ایدن کر رتنخواصرا صورت النازعات میں کیا انہوں نے کہا کہ جب ہم بو سیدھا بن چکے ہوں گے قالو کا ایندھن کر کہنے لگے کہ یہ تو لوٹنا یہ تو دوبارہ دب زندہ ہونا بڑا خسارے کا ہے یعنی خسارے کا ہونے کا معنیٰ یعنی کیا وہ خود اپنے اوپر اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ خسارا ہوگا احتمال ہے یہ بھی کہ خود اپنے اوپر اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر واقعی ہی ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اس کفر شرک کے ساتھ ہم مر رہے ہیں تو یہ دوبارہ زندہ ہونا جو حساب وہ بڑی مشکل چیز ہے بڑی ہے. یا پھر وہ ان کا یہ کہنا یعنی کہ ایک مذاق کی شکل میں ہے ایک مذاق کی شکل میں ہے جس طرح کے بعقات آدمی کسی کا کسی کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کی بات کی کوئی قدر و قیمت نہ کرتے ہوئے اس طرح کی بات کرتا ہے کہ یہ تم بات اگر جو کر رہے ہو اگر ایسا ہے تو پھر تو بڑا نقصان ہے وہ یا پھر یہ اس انداز کے یعنی کہ مزاق اور چھٹے مذاق کی شکل میں ہے تو اللہ نے وہاں پر کیا فرمایا فنمای عزا ج تم تم کہتے ہو کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگے اللہ ہے کہ صرف ایک ڈانٹ ہوگی صرف ایک اللہ کی طرف سے ڈانٹ پلائی جائے گی فیدا ہم بس ایک یا پر سبھی کے سبھی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے <coughs> تو یہاں پر ہم آئے کہ کہنے لگے کال و اعدہ متن و کنہ تو کہا انہوں نے کہ کیا جب ہم مر چکے ہوں گے تو ہم ہڈیاں اور مٹی بن چکے ہوں گے آئی عین کیا اس وقت ہم اٹھائے جائیں گے یہ استفام یہ سوال تعجب کے طور پر اور تعجب کے ساتھ بلکہ انکار کے طور پر یعنی <تصفح> یہ سوال تعجب جو ہے انکاری شکل میں ہے کہ ناممکن ہے کہ ایسی حالت میں وہ اٹھایا جائے پھر مزید حجت دلیل کیا پیش کرتے ہیں اپنے اس دوبارہ نہ اٹھنے کی دوبارہ بات نہ ہونے کی لقد و عدنا و آبا اَن من قبل کہ یقیناً اس طرح کی باتیں اس طرح کے وعدے صرف ہم سے نہیں بلکہ ہمارے پہلے باپ سے بھی کیے جاتے رہے ہمارے پہلے جو نسلیں گزری ہیں ہمارے پہلے جو باپ دادے گزرے ہیں ان سے بھی اسی طرح کی باتیں کی جاتے کی جاتی رہی ہیں کہ تم کو مرنے کے بعد اٹھنا ہے دوبارہ کھڑے ہونا ہے لیکن آج تک ہم نے کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا تو نہیں ہے یعنی ان کی نظر میں کیا تھا کہ لازمی اگر یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا تو ہمارے سامنے واقعی ہی کوئی زندہ ہو کر آئے مرنے کے بعد کوئی دوبارہ اٹھے قبر سے نکل کر آئے پھر ہم باقی یقین کریں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی ویسے صور موجود ہے لیکن پہلے صدیوں میں بھی پہلے زمانوں میں بھی اور پہلی قوموں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں اور ان کے نبی بھی اپنی قوموں کو یہی وعدے کرتے رہے کہ تمہارا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے لیکن آج تک ہم کسی کو ہم نے دیکھا نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھاؤ تو اسی میں کہہ رہے ہیں کہ رقب الدین قبل کہا کہ اس ان باتوں کا وعدہ ہم سے بھی کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے کیا جاتا رہا ہے انہذا اللہ اساد ایر الاؤن اور آج تک اگر یہ بات ہوتی دیکھی نہیں ہے صرف باتیں ہی رہی ہیں حقیقت میں کوئی اس کی حقیقت سامنے نہیں آئی کسی کو آج تک زندہ ہوتے دیکھا نہیں تو پھر یہ کیا ہے انحاضہ نہیں ہے مگر اللہ اسعات ایرلا پہلے لوگوں کے کسے کہانیاں من گھڑت باتیں کیا مطلب کہ پہلے جو نبی رسول آنے والے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اور تم بھی انہیں کی باتوں پر چل رہے ہو انہیں کی کسے کہانیاں ہم کو سنا رہے ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ استورا کس کو کہتے ہیں اور <صحیح> جس کی جمع ہے <صحیح> استورا کہتے ہیں کہ جو یعنی کہ بے بنیاد بات ہو جس طرح ہمارے ہاں ناول ہوتے ہیں اب ناول کیا ہے ایک خیالی قصہ ہے ایک خیالی قصہ ہے بیٹھا بیٹھا کوئی آدمی اپنے تصورات میں خیالات میں ایک کہانی بنا لیتا ہے کسی <coughs> کو پیدا کر کے اس کو بچپن اس کا اس کے باجوانی اس کی بڑا کر دیا اس کے مار کے کروا دیا اس کی کوئی اس طرح کی چیزیں کروا دی ہوتا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف اس کے وہ خیالی ایک کہانی ہوتی ہے وہ ناول ہوتا ہے تو اسی طرح اساتیر تو کا معنی کہ ایک خیالی باتیں ایک مفروض یعنی فرضی باتیں جس کی کوئی حقیقت نہیں تو یہ بھی سابقہ لوگوں کی خیالی باتیں ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ آج تک ہم نے کسی کو زندہ ہو کے آتے دیکھا نہیں تو یہ ان کے کافروں کے اعتراضات اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا اپنی قدرتوں کے بیان سے اپنی عظمتوں کے بیان سے اور یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے کہ بعض کا تو کھلے دو ٹوک الفاظ سے یعنی کہ کافروں کے شبہات کا اعتراض کا ان کے اعتراضات کا جواب ہوتا ہے اور بعض اوقات ان کا جواب ہوتا ہے زمینی شکل میں کہ تم جس اللہ کی قدرتوں کا انکار کر رہے ہو اور جس اللہ سے اس بات کو باعث سمجھتے ہو کہ کیسے وہ دوبارہ زندہ کرے گا وہ اللہ کن قدرتوں کا کن اختیارات کا کن عظمتوں کا مالک ہے تو کس اللہ کے بارے میں اس شک و کا شکار ہو تو اس کا جواب دیتے ہوئے کیا فرمایا خود ان سے سوال کیا کل لمن العرد و منفی ہے ان سے سوال کریے ان سے لمن کل کی کس کے لیے الردمین و ہے اور جو کوئی اس میں رہنے والے ہیں جو کوئی اس میں رہنے والے ہیں یہ کس کے ہیں اور لام یہاں پر تملیغ ملکیت کا کہ سبھی کا مالک کون ہے اور یہ جملہ بھی توحیدہ عقیدے کے لحاظ سے بہت معنی خیز جملہ ہے اس کا معنی کیا ہے کہ زمین میں جو بھی رہنے والے ہیں کوئی نبی ہے یا کوئی ولی ہے کوئی رسول ہے یا کوئی یہ کسی طرح کا کوئی شخص ہے کوئی جن ہے یا کوئی انسان ہے سبھی کے سبھی اللہ کی ملکیت ہیں اس میں ان لوگوں کو بھی رد ہوا جو اللہ کی اولادیں بنائے پھرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی رد ہوا کہ جو اللہ کے ساتھ اور کسی مشکل کو شاہاجت واقع کھڑے کیے ہوئے ہیں اللہ مات یہ سبھی اللہ کی ملکیت ہیں کیونکہ من کا لفظ کس کے لیے ہوتا ہے عقل کے جو کوئی عقل،, عقل،, عقل شخص کے لیے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ما میم الف ما وہ یعنی کہ بے یعنی بے عقل کے لیے یا بعض اوقات عقل مند اور بے عقل سبھی کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن من کا لفظ جو ہے خصوص، خصوصی طور پر صرف اور صرف جو ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عقل ہوں عقل, عقل رکھنے والے ہوں اور وہ انسان جن یہی مخلوقات ہیں تفماع کے کل مَنِ عرب کہہ دیجئے کہ کس کے لیے ہے زمین یہ پوری زمین کا مالک کون ہے اور اس کا معنی کہ زمین پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی ملکیت میں ہو تو یہاں پر بھی اللہ کے ساتھ جن کو شریک کیا جاتا ہے ان کے شرک کی حقیقت کے بیان کہ ساری ملکیت تو اللہ کی ہے ساری زمین تو اللہ کی ملکیت ہے پھر جن کو تم شریک بناتے ہو ان کی ملکیتیں کہاں پر ہیں یہ کس شیر کے مالک اور نہ کہ صرف جو نہ کہ صرف زمین ہی نہ زمین کے نیمتے ہی بلکہ زمین کے رہنے والے بھی زمین کے رہنے والے بھی فیہا جو کوئی اس میں ہے یعنی نبی ولی کو جس طرح کے انسان جو بھی ہیں سبھی اسی کی ملکیت ہے وہ سبھی سبھی کا مالک ہے ان کنتم تم اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ واقعی زمین کس کی ہے یہ ساری مخلوقات کا مالک کون ہے سیقول تو کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے سبھی کا مالک اللہ ہے۔ یہاں پر بھی لام تمری کا کہ سبھی اللہ کی ملکیت ہے سیدھا کون کافر مشرق اور یہاں پر ان کی توحید ربوبیت کا بیان کہ سابقہ زمانوں کے مشرق اور کافر کس طرح سے توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے <خ territory> کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے اللہ کے رب ہونے سے سے مالک ہونا خالق ہونا اللہ کے رب ہونے سے اس کا تعلق ہے تو سیقولون اللہ کافر کہیں گے مشرق کہیں گے بت کہیں گے نبی کے دشمن کہیں گے کہ یہ سبھی اللہ کے لیے ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سابقہ زمانوں کے مشرق کافر توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے اور اس میں ان کو کوئی شک نہ تھا اور اس کا اعتراف کرتے بلکہ اور ٹو کہتے کہ یہ اللہ کے لیے ہے بغیر کسی شک کے بغیر کسی تردد کے بخلاف آج کے مشرق کے آج کے کلمہ پڑھنے والے مشرق کہ جو نہ کہ صرف اللہ کی عبادت میں انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا بلکہ توحید و ربوبیت کے اندر بھی اللہ کے رب ہونے میں بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ اس میں بھی اوروں کو شریک کیا کون کو اولادے دے رہا ہے کون کے لیے بارشیں برسا رہا ہے اور کون کے بلکہ حتیٰ کے کائنات کے نظام چلا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں تو رب ہونے کے حوالے سے بھی تو حیدر وبویت کے حوالے سے بھی یہ سارے اختیارات اوروں کو دے دیئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کا شرک کس قدر کبھی ہے کس قدر گھنونا ہے سانپ کا مشروق کے شرک کی نسبت اور پھر آج کا مشرک کس قدر گمراہ ہے کس قدر گمراہی پر ہے سانپ کا مشروقو کے نسبت اور صاحب کا مشرق اگر اپنے شرک سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے باوجود اور اللہ کے رب ہونے کے ساری ان باتوں کو ماننے کے باوجود بھی وہ کافر تھے ذہنوی تھے تو یہ مشرق جو اللہ کو رب اکیلا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے عبادت و اکیلے کی کیا کرنا تو اس مشرق کا کیا حال ہے اور پھر اس طرح کے مشرق کے شرک میں شرک شک کرنا اس طرح کے مشرق کے شرک میں شک کرنا کہ یہ شاید پتنی کافر ہے یا نہیں اس پر حجرت قائم ہونے کے بعد قرآن کریم کی اس طرح کی آیات کو کھلے اور واضح انداز سے اس کے سامنے بیان ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اس کے شرک کے کفر اس کے شرک اور کفر میں شک شک کرتا ہے تو حقیقت میں یہ بھی اسی طرح کا کافر ہے اسی طرح کا مشرک ہے کیونکہ ایسے کھلے کافر کے کفر میں شک کرنا یہ بھی حقیقت میں کفر ہے بات کر رہے تھے کہ سید عقور اللہ کہیں گے کہ اللہ اللہ کے لیے ہے سبھی کا مالک اللہ ہے کہنے والے دبیوں کے دشمن ہیں کہنے والے بتوں کے پجاری ہیں جن کے بارے میں آج کا مشرق کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے اللہ ماتا ہے کہ وہ یہ کہتے کہ سبھی اللہ کے لیے ہے نہ کہ صرف اللہ کو مانتے ہیں بلکہ ہر چیز کی ملکیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے قرار دیتے ہیں کل افلاۃ کرون تو پھر ان سے پوچھو ان سے کہو کیا تم پھر نصیحت نہیں پاتے ہو کیسے تم اس اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم ہر چیز کا رب مانتے ہو کہ ہر چیز کا رب وہ ہے ہر چیز اسی کی ہے زمین بھی اسی کی ہے زمین میں رہنے والے بھی اسی کے ہیں ہر چیز کا مالک وہ ہے خالق وہ ہے رب وہ ہے تو پھر تم کیسے اس کو رب مان کر اور اوروں کی عبادت کرتے ہو طرق یا نصیحت پارے سے مراد یعنی کیا تم کو نصیحت نہیں ملتی کہ جب ایک ذات ہر چیز کی خالق مالک رب ہے تو پھر تم اس کو سب چھوڑ کر اوروں کی پوجہ کرو کہ کہاں کی عقل ہے کل کل مرب السلام رب العشل عظیم پہلے سفری عالم کا ذکر کیا زمین اور زمین کے رہنے والوں کا اب عالم الوی کے طرف اللہ سماتا ہے ال کہہ دیجئے پوچھیے ان سے مرب السلام آباد اس کون ہے ساتو و آسمانوں کا رب مرب العرش العظیم اور بڑے بہت بڑے عرش کا رب اللہ تعالیٰ نے جس کو خود جو ہے عظیم کہا ہے ساتو آسمان وہ بھی چھوٹے نہیں ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں کہ جن آسمانوں کی وسعتوں کو آج تک انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکا کہ کیا وسط ان کی ہر اور ہر آسمان دوسرے آسمان سے بڑا ہے کیسے بڑا ہے کہ ہر آسمان دوسرے آسمان پر گھیرا کیے ہوئے ہے ہر آسمان دوسرے آسمان پر گھیرا کیے ہے اور جب چیزیں اس انداز سے طے در طے ہوں ایک ایک کے بعد ایک کے اوپر دوسری چیز ہو اور دائری شکل میں ہو گھیرے کی شکل میں ہو تو پھر کیا ہوتا ہے ہاں پھر نیچے کی چیز چھوٹی اوپر کی اس سے بڑی اوپر کی اس سے بڑی اور اس انداز سے تو تو آسمانوں کا یہ حال ہے کہ آسمان ہر آسمان دوسرے سے بڑا تو تم آسمان دنیا ہی کو جو تمہارے سامنے ہے اسی کی وسطوں کو آج تک نہیں پا سکے چیز ہے کہ اس کے اوپر والے آسمان ان کی کیا وسعتیں ہیں ان کی کیا کتنے بڑے ہیں اور اتنے بڑے آسمان کو پہلی بات تو بنانا پیدا کرنا اور پھر بغیر کسی سہارے کے ان کو اس انداز سے کھڑا کرنا ان کو اس انداز سے قائم رکھنا اللہ تعالیٰ کی کیا اس میں قدرت اور عظمت کی دلیل ہے ان کو بنانے والا کتنا عظیم ہے ان آسمانوں کو بنانے والے کی ان کو اس انداز سے قائم رکھنے والے کی قدرتیں کیا ہیں طاقتیں کیا ہیں اور نہ کہ صرف آسمان بلکہ ورب الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ان انتو آسمانوں کے اوپر اور بہت فاصلوں پر جس کو اللہ ہی جانتا ہے وہاں پر کیا ہے عرش ہے کہ جس عرش و اللہ تعالیٰ خود عظیم کہہ رہا ہے کتنا عظیم ہے وہ عرش کہ جس کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اور مافی ہن فل کرسی اللہ کا ہلاکتن ملقات فلرد اور بے ارد آپ ماتے کے سات و آسمان اور سات و زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ اس میں ہے یہ سبھی چیزیں کرسی کے مقابلے میں اللہ کی جو کرسی ہے اس کے مقابلے میں کیسی ہیں اللہ کا ہلاکتِن ملقات بے ارد فولات کہ اس حلقے کی طرح چھلے کی طرح ہے کہ جو کسی کھلے صحرا میں ڈال دیا گیا ہو وہ چھلا ہلکا جو ہے وہ آسمان و زمین کی حیثیت رکھتا ہے اور حد نگاہ تک پھیلا ہوا صحرا یہ کرسی کی حیثیت رکھتا ہے پھر آف انََََََََََ کرسی یا ہی بہ نسبت اللہ تلك الحل قطب تلك اور كُرسی کی عرش کے مقابلے میں وہی حیثیت ہے جو حیثیت زمین و آسمان کی کرسی کے مقابلے میں تھی کہ جس طرح زمین و آسمان کرسی کے مقابلے میں ایک چھلے کی حیثیت رکھتے ہیں جو کسی صحرا میں ڈالا گیا ہو تو ایسے ہی کرسی بھی جو ہے عرش کے مقابلے میں ایک چھلے کی حیثیت رکھتی ہے جو کسی صحرا میں ڈالا گیا ہو تو اسی سے انسان اندازہ لگاتا ہے کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے کہ یہ آسمان و زمین جن کی وسعت جن کی عظمت اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے وہ کرسی کے مقابلے میں چھلے کی حیثیت رکھتی کرسی ان کے مقابلے میں ایک صحرا کی بڑے حد نگاہ تک اور میلوں تک پھیلے ہوئے صحرا کی حیثیت سے ہے اور پھر عرض جو ہے کرسی کے مقابلے میں اتنا ہی بڑا ہے تو اس سے انسان کے سارے کیلکولیٹر وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں سارے اس کے حساب کے نظام سارے ختم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے عرض کا اندازہ لگائے کہ وہ عرض کتنا بڑا ہوگا اور پھر اللہ کی ذات کون ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہر چیز سے بڑا عرش سے بھی بڑا یہ ہے اہل ص کا عقیدہ کہ اللہ عرش سے بھی بڑا ہے تو یہ ہے اللہ کی عظمت اس چیز میں اس چیز کے بیان میں اللہ نے اپنی عظمت کا بیان کیا ہے کہ جس اللہ کو تم اللہ کے ساتھ تم اوروں کو تم شریک کرتے پھرتے ہو اللہ کے بندوں کو اللہ کی مخلوق کو تم اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے پھرتے ہو ذرا سوچو تو صحیح ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ کون ہے اور ص اللہ کی کیا عظمتیں ہیں اس اللہ کی کیا شان ہے تمایا کل من کل مرب اسلام آباد صبر کہہ دیے کہ کون ہے سات و آسمانوں کا رب مرب العرش العظیم اور عرش عظیم کا رب سیقول کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے سوال کیا تھا کون ہے ان ساری چیزوں کا رب سوال یہ تھا آسمانوں کا عرش عظیم کا رب کون ہے جواب کیا دے رہے ہیں لللہ <اللَّه> وہ دیں کہ کہیں گے کہ یہ بھی اللہ کے لیے ہے کہ جس میں نہ کہ صرف اللہ کا رب ہونا ان کا بلکہ اللہ کی ملکیت ہونے کا بیان سمجھے نا اس جواب کے اندر جو ہے دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ نہ کہ صرف اللہ کا رب ہونا ان چیزوں کا آسمان و زمین کا اور آسمان کا اور رش عظیم کا بلکہ اللہ کا مالک ہونا اللہ کی ملکیت ہونا تو سیکون کہیں گے کہ سب یہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور یہ بھی کف و کافر مشرقوں کا جواب کہ جس سے واضح طور پر ان کا اللہ تعالیٰ کے رب ہونے خالق و مالک ہونے ان چیزوں کا بیان کہ ان چیزوں کا ان کا اعتراف تھا اور اس لیے ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ توحید ربوبیت میں قوموں اور نبیوں کا اختلاف نہیں رہا کا قومیں اور نبیوں کا اختلاف تھا تو توحید الوحیت میں تھا توحید عبادت میں تھا کہ جہاں اللہ سے ہٹ کر اوروں کی پوجا عبادت کرتے اور اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ نے جگہ جگہ پر ان کے رب ماننے کا یہ یہ چیز ہے اس بات کا جو اعتراف ہے تو اس بات کی جو چیز ہے اسی کو بار بار اللہ نے دلیل اور ہجرت بنایا کہ جس اللہ کو تم یعنی کہ اعتراف کرتے ہو کہ وہ رب ہے وہ خالق ہے جس نے تم کو پیدا کیا خالق اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کا جو اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا ان کا جو یعنی کہ اعتراف تھا اس کو دلیل بنایا کس پر عبادت پر کہ اگر تم اس کا اعتراف کرتے ہو کہ وہ رب ہے تمہارا وہ تم کو پیدا کرنے والا ہے تو حق بھی پھر اسی کا اسی کی عبادت کا ہے تو یہاں پر بھی جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں تو فرمایا کل یعنی کل مرب السلماوات اور بلاڈ شدیم کہہ دیے کون سا تو آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب ہے سیدورن اللہ کہیں گے کہ سبھی اللہ کے لیے ہیں جس طرح ہم نے جواب دیا کہ اللہ کے لیے ہونے کے اس کے اندر دو چیزیں آ اللہ کے ان چیزوں کا رب ہونا اور ان کا مالک ہونا ان کی ملکیت ہونا کہ یہ بھی سبھی اللہ کی ملکیت ہیں آسمان بھی اللہ کی ملکیت ہیں اس میں رہنے والی جو مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کی ملکیت ہیں اور عرش عظیم بھی اللہ کی ملکیت ہے تو اتنے عظیم رب اتنی ملکیتوں کے مالک کو تم چھوڑ کر اوروں کی پوجا کرتے ہو اس کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہو یہ کہاں کی عقل ہے کہاں کا کہاں کا یعنی کہ تمہاری عقلیں کہاں جاتی ہیں سے آگے کیا فما کل آفلا تتقول کہہ دیجیے کیا تم پھر ڈرتے نہیں ہو ڈرتے نہیں اس رب کے ساتھ شرک کرتے ہوئے کہ جو اتنی عظمتوں کا رب ہے اتنی عظمتوں کا مالک ہے پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو تم کو ڈر نہیں آتا کہ وہ تمہاری پکڑ کرے تمہیں عذاب دے کس طرح تم اس کے حق تلفی کرتے ہو غلم بھی دہی ملاكوۃ ولی شعیع پہلے آسمانوں کا زمینوں کا زمینوں کے مخلوقات کا آسمانوں کا عرش عظیم کا ان ساری مخلوقات کا خصوصی ذکر کرنے کے بعد اب عمومی ذكر غلوم بیادہ ملاكوت كل شعیع کہہ دیجئے کہ قحط کس کے ہاتھ میں ہے کس کے اختیار میں ہے كس کے قبضے میں ہے ملاكوت كل ہر چیز كی بادشاہت ہر چیز كی بادشاہت, بادشاہت ملاكوت كس سے ہے ہاں کیونکہ بعض اوقات کیونکہ اس چیز کا مالک ہوتا ہے لیکن بادشاہ یعنی کہ اس کے اوپر اس کی اختیار نہیں ہوتا اس کا حکم نہیں چلتا آپ زمین آپ کی ہے لیکن آپ کو اپنی ہی زمین اپنے اختیار سے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے سمجھے نا حکومت کی طرف سے گورمنٹ کی طرف سے پابندیاں ہیں کس طرح کی چیز ہے اور یہ چیزیں طرح طرح کی ہم دیکھتے ہیں اسی طرح نے یعنی یہاں پر ساری چیزوں کا ذکر کر دیا اپنے رب ہونے کا بھی خالق ہونے کا بھی اور مالک ہونے کا اور ساتھ بادشاہ ہونے کا بھی کہ جس کی ملکیتیں ہیں جس جو ہر چیز کا جو بادشاہ ہے اور بادشاہ ہونے کا معنی کہ ہر چیز پر اس کا آرڈر چلتا ہے ہر چیز اس کے اختیار میں ہے ہر چیز اس کے قبضے میں ہے کل منبی ادھی کہہ دیئے کہ کس کے ہاتھ میں ہے ملکوت و کلی شہی ہر چیز کی ملکیت ہر چیز کا اختیار ہر چیز کی بادشاہت وہ وا جیر ولا ہاں یہاں <عَالِي> پر ملکیت کس کے ہاتھ میں ہیں بادشاہتوں بادشاہتیں کس کی ہیں یہاں پر بھی سیکور اللّہ یہاں پر بھی دیکھیے کہ ساری ملکیتیں ساری بادشاہتیں سارے اختیارات اس میں نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی زندہ ہے نہ کوئی مردہ نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا کافر کہتے ہیں کہ سبھی چیزیں اللہ کی ہیں سیقور و اللہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے سارے اختیارات ہیں ساری ملکیتیں ساری بادشاہتیں اللہ کی ہیں آگے مزید وہ وجیر ولاجار علیہ ایک اور عقیدہ جو ان سابقہ چیزوں سے بھی کہیں باریک ہے کہیں گہرا ہے وہ کیا ہے پناہ دینے کا عقیدہ بچانے کا عقیدہ کہ ٹھیک ہے اللہ خالق مالک رازق تو ہے یہ تو سارے کہتے ہیں لیکن بچاتا کون ہے پناہ کون دیتا ہے کون ہے آپ کے جو حفاظت کرتا ہے کون ہے جو آپ کے معاملات کو سبھی ہر چیز کو چلاتا ہے سنبھارتا ہے بگڑیا کون سنبھارتا ہے اس میں یہاں پر آ کے بعد کا مراہیاں پیدا ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی صاحب کا زمانوں کے مشرق کافر کے کیا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ نے اس کو بیان کیا وہ یو جیرو علی ر اور وہ وہ ذات ہے کہ یو جو بچاتا ہے پناہ دیتا ہے کسی کے مقابلے میں وہ اگر آپ کا کوئی نقصان کرنا چاہتا ہے آپ سے کوئی کسی کوئی یعنی کہ غلط چیز چاہتا ہے تو آپ کو بچانے والا کون ہے وہ جیر وہ بچانے والا ہے وہ پناہ دینے والا ہے ولاجارو علیح اور نہیں اس کے خلاف پناہ دی جاتی علیح کا لفظ جو ہے یعنی اس کے مد مقابل اس کے خلاف اس کے خلاف پناہ دینے کا معنیٰ کہ اگر وہ کسی کو پکڑنا چاہے کسی کا نقصان کرنا چاہے تو کوئی اس کو پکڑ سے بچا نہیں سکتا کوئی اس کو نقصان سے بچا نہیں سکتا ان یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی گرفت پکڑ کرنا چاہے کسی کو اس آداب دینا چاہے کسی کو جو ہے دنیا کے اندر ہی کسی آفت مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو ولاجار یجار علیہ اس کے خلاف کوئی پناہ دینے والا بچانے والا نہیں ہے کوئی ولاجار یجار علیہ ہاں کوئی ہے تمہارا چھوٹا بڑا تو اللہ اس کو دکھاؤ کون ہے کوئی جو اللہ کی آنے والی آفتوں و مصیبتوں بیماری تکلیفوں کو ٹالتا ہے دنیا کے اندر کون ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مقابلے میں جو فیصلے چلاتا ہو جس کے فیصلے چلتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے اور پھر وہ اس کو اللہ کے فیصلے کو توڑ کر اس کو جنت کو لے جائے کوئی ہے تو لاؤ دکھاؤ مار یہ ایک چیلنج کی شکل میں یہ ساری سوالات جو ہیں ایک چیلنج کی شکل میں بھی ہو رہے ہیں کہ کس کے ہاتھ میں ہیں آسمان و زمین کی ملکیتیں اور ملکوت کلیشی ہر چیز کی بادشاہت اور کون ہے جو بچاتا ہے پناہ دیتا ہے اور اس کے مد مقابل کو پناہ نہیں دے سکتا پناہ نہیں دے دی جا سکتی ان کن تم اگر کو تم علم عقل ہے تو بتاؤ ذرا کہ سارا کس کا ہے کون کرنے والا ہے سیقور روم کہیں گے کہ یہ بھی اللہ ہی کے اختیارات ہیں یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے بلکہ بادشاہتے بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور بچانے کے کسی کو اس کی حفاظت کرنے کے یہ اختیارات بھی اللہ ہی کے لیے ہیں کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہاں دیکھیے ہم جو بار بار چیز ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ سابقہ زمانوں کے یہ لوگ اگر کوئی کہنے والا کہے بھی یہی تو توحید ہے یہی تو توحید ہے اس کے بعد ہم کس توحید کی تلاش کر رہے ہیں پھر وہ کافر کیوں ہیں ہاں کافر اس لیے ہے کہ اللہ کے لیے ساری باتیں ساری ان چیزوں کا اعتراف کرنے کے باوجود جب عبادت کے وقت آتا ہے تو اللہ سے ہٹ کر اور ہوں گی ہر چیز کا خالق مالک رازق اس کو چلانے والا اس کو پیدا کرنے والا اس کی ملکیت رکھنے والا اس کے بادشاہتیں جس کے ہاتھ میں ہیں بلکہ ہر چیز کے پناہ دینے والا کرنے والا اللہ ہے لیکن عبادت اس کی خالص نہیں ہے عبادت میں عوروں کو شریک کیا جاتا ہے یا تو کرتے ہی عوروں کی عبادت ہے یا پھر اس کی عبادت میں اوروں کو شریک کیا جاتا ہے تو یہ جرم ہے یہ کفر ہے کہ جس وجہ سے اللہ نے ان کے ان سارے عقیدوں کا کوئی اعتراف نہیں کیا ان سارے عقیدوں کو کسی شمار میں نہیں لایا حالانکہ دیکھنے والا دیکھے یہی تو توحید ہے اور یہی آج توحید سیکھی سکھائی اور پڑھے پڑھائی جاتی ہے اللہ کے خالق مالک رازق ہونے کی توحید آپ دیکھیے یہ بڑی جو دعوتیں دینے والے تبریغے کرنے والے ان کی توحید کیا وہ یہی توحید ہے کہ صرف اللہ کی ربوبیت کو بیان کرنا جس ربوبیت کا فرعون نے بھی انکار نہیں کیا تھا ابو جہل بھی جس کا اعتراف کرتا تھا اور یہ سارے کافر جن کا بیان ہو رہا ہے سب سبھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں تو اگر لوگوں کو یہ توحید سکھائی تو پھر نے کیا سکھایا جس کو ابو جہل بھی مانتا تھا جس کو فرعون بھی مانتا تھا اصل توحید وہ ہے جو نبیوں کی سکھائی ہوئی توحید ہے توحید الوحیت ایک اللہ کی عبادت کی توحید اس طرف نہیں اس کو بیان ہی نہیں کیا جاتا اس کو پتہ نہیں ہوتا نہ خود بیان کرنے والے کو اور نہ جن کو سننے والوں کو توحید عبادت کیا چیز ہے اور ایک اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ساری آیتیں اس بات کی کھلی دلیلیں ہیں کہ سابقہ زمانوں کے مشرق کافر جن کے بارے میں پراپے کیے جاتے ہیں کہ وہ تو اللہ کو مانتے نہیں تھے وہ تو اللہ کو یعنی کہ اللہ کو یعنی کہ خالق مالک سمجھتے نہیں تھے قرآن واضح طور پر کھلے طور پر اس انداز سے اور یہ صورت المون کی اس ان, ان آیات سے بڑھ کر آپ کو یہ موضوع شاید کہیں اور کھلے انداز سے نہ ملے جس انداز سے یہاں پر کھلے انداز سے دو ٹوک انداز سے اور ایک سوال جواب کی شکل میں بلکہ ایک چیلنج کی شکل میں بیان ہو رہا ہے اگرچہ باقی صورتوں بھی صورت یونس میں صورتان کبوت میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئی ہیں چیزیں لیکن جس انداز سے اور جس طریقے سے یہاں پر بیان ہوئی ہیں اس طرح کے بیان اور کہیں آپ کو نہیں ملے گا اور اس کھلے بیان کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ کا زمانوں کے کافر تو اللہ کو مانتے نہیں تھے اس طرح کے پراپے کرنے کرے تو یا تو دجال ہے کوئی کہ جو لوگوں کو صرف گمراہ کرنے کا اس کا پروگرام ہے یا قرآن و سنت سے جاہل ہے تو اسے مایات سیقول سیقولون اللہ کہیں گے کہ سبھی کرنے والا اللہ ہے سبھی ملکیتیں اللہ کی ہیں سبھی بادشاہتیں اسی کی ہیں اور وہی پناہ دیتا ہے اس کے خلاف کو پناہ نہیں دے سکتا ابو جہل کا عقیدہ یہ تھا اتبا شعبہ کا عقیدہ یہ تھا اس سے پہلے فرعون اور ان کافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ہی پناہ دیتا ہے اللہ کے مقابلے میں کو پناہ دینے والا نہیں ہے اور آج کے کلمہ پڑھنے والے مشرق کا عقیدہ کیا ہے کہ جسے پکڑے محمد اسے چھڑا لے خدا اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا ہاں اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ کون بڑا کافر ہے کون بڑا مشرق ہے کہ ابو جہال تو عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا اللہ جس کو پکڑ لے اس کو کوئی بچانے والا نہیں اور آج کا کلمہ پڑھنے والا مشرق وہ یہ کہتا ہے کہ جسے اللہ پکڑے اسے محمد چھڑا سکتا ہے لیکن جسے محمد پکڑ لے اسے کوئی چھڑانے والا نہیں اس کا معنی کیا ہوا کہ زیادہ اختیار زیادہ قوت کس کی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ ہے آج کے مشرق کا عقیدہ اس لیے اس سے اندازہ ہوتا ہے آج کے شرک کا اس کے گنونا اس کا یہ خطرناک ہونا پہلے کا زمانوں کے شرک کی نسبت <coughs> اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ذمہ کتنی بڑی ہے اس توحید کے عقیدے کی دعوت دینے کی اس توحید کو پھیلانے کی کہ جہاں پر اتنا بڑا کفر <coughs> اتنا بڑا شرک پھیلایا جاتا ہو اور اتنے بڑے شرک کے سبق دیے جاتے ہو لوگوں کو کہ جو شرک کبھی ابو جہل کے ذہن میں بھی نہیں پھٹکا تھا تو کس کا ضرورت ہے اس توحید کی دعوت کی اور اس عقیدے کو پھیلانے کی <wrenching> تو اللہ مات سکون علّہ کہیں گے کہ سبھی کچھ اللہ کی ملکیتیں ہیں اسی کی بات چاہتے ہیں کلف انّا تس ہارون اللہ ماتا ہے کہ پھر ان سے پوچھو کہ تم کہاں جادو کیا جاتے ہو اور جادو کیے جاتے کیوں کہا کیونکہ جس پر جادو چلا ہوتا ہے اس کا دماغ پھرا ہوتا ہے اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہوتی اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو تم ایک طرف تو ہر چیز اللہ کو مانتے ہو ہر اس ہر چیز کا خالق بھی مالک بھی بادشاہ بھی بلکہ ہر چیز کو کرنے والا اللہ اللہ کو مانتے ہو اور پھر جب عبادت کا وقت آتا ہے تو اس کی چھوڑ کر اور بھی کرتے ہو کہاں ہے تمہاری عقلیں تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا کہاں تمہاری عقلیں چل گئیں تو اس لیے کہا کہ تمہاری کہاں تم پر جادو کیا جاتا ہے کہاں تمہارے پر جادو چل رہا ہے کہ اس طرح کی ساری باتیں سمجھنے کے باوجود جاننے کے باوجود پھر اس اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا کرتے ہو اوروں کی عبادت کرتے ہو اوروں ان کے سامنے جھکتے ہو ان کو اپنے مشکل خوشا حاجت وا مانتے ہو بلاحم بالحق و انحم الکا بلکہ ہم تو ان کے پاس حق حقیقت لے کر آئے ہیں سچا دین لے کر آئے ہیں سچی توحید ان کو سکھا رہے ہیں لیکن یہ ہیں کہ شرک کر کے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر کے کیا ہے جھوٹ سے کام لے رہے ہیں کادبون جھوٹے ہیں وہ انَ اللہ بے شک یہ جھوٹے ہیں اپنے شرک میں اپنے اللہ کے ساتھ اوروں کو عبادت میں ان چیزوں میں جھوٹے ہیں کہ باوجود اس بات کے اطراف کے ہر چیز اللہ کی ہے وہی وہ اس کا مالک خالق ہے ہر چیز ہے لیکن اس کے باوجود اوروں کے سامنے جب جھک رہے ہیں ان کے لیے اپنے مشکل کشائی حاجت روائی کے اس طرح کے عقیدے رکھ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو کائنات کا جھوٹ ہو سکتا ہے وہ ان حمل اور دبھی جھوٹے لوگ ہیں متحدہ اللہ جھوٹے کیوں ہیں اپنے دعوے میں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا اللہ ملا دن اللہ نے نہیں بنایا کوئی اولاد بھی کس طرح کی بیٹا بیٹی بھی جس طرح کے مختلف لوگوں کے عقیدے رہے ہیں عیسائیوں کا عقیدہ اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں کا عزیر علیہ السلام کے حوالے سے اور مشرقین مکہ کا اللہ کے فرشتوں کے حوالے سے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اماں کا نامہ من الٰ اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معبود ہے دیکھیے توحید کا فرق ربوبیت کا اقرار تھا فرق کہاں پر ہے اختلاف کہاں پر ہے انکار کس چیز کا ہے الہ کا عبادت کا عبادت کا انکار ہے اس لیے جس چیز کا اقرار کیا تھا اللہ نے اس کو بیان کر دیا اب کس چیز کا انکار ہے اس اللہ تعالیٰ اس کا بیان کر رہا ہے ماں کا اور یہ بھی دیکھیے قرآن کا انداز کے براہ راست کہہ رہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کر رہے اوروں کو اللہ کر بلکہ اس انداز سے کہ تم ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کا اعتراف کرنے کے باوجود کہ وہی ہر چیز کا مالک ہے بادشاہ ہے خالق ہے اور پھر ہر چیز اسی کی ہے اور پھر تم جب عبادت کی وقت آتی ہے آتا ہے علاق بنانے کا وقت آتا ہے تو اوروں کو الا بناتے ہو اوروں کی عبادت کرتے ہو اماں کہ نما ہو من اور یہاں پر دونوں لفظوں میں من لگنا من ولد من اللہ یہ کیا معنی دیتا ہے کہ کلی طور پر کس چیز کی نفی ہونا یعنی ہر لحاظ سے نفی ہونا کہ کسی طرح کی کوئی اولاد کسی طرح کا کوئی علا معبود کہ نہ کو اس کا کوئی کسی طرح کی کوئی اولاد ہے کسی لحاظ سے بھی اماں کا نما امن اللہ اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی کسی طرح کا الہ معبود ہے کہ جس کی عبادت کی جائے ادن لضحبہ الہ الہما خلق اور اگر تم جس طرح سمجھتے ہو کہ اللہ کسی اوروں کی بھی عبادت ہو سکتی ہے اس کا معنی کہ جس کی عبادت ہو سکتی ہے وہ اس کا وہ چیزوں کا خالق مالک بھی ہے اور رب بھی ہے اور اگر ایسی بات ہے اذن اگر ایسا ہے لذہبہ تو لے جاتا لام تاکید کے لیے لے جاتا یا اپنی ملکیت پر جم... قبضہ جما کے بیٹھ جاتا کلو بما خلق ہر اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ اپنی پیدا شدہ مخلوق پر قابض ہو کے بیٹھ جاتا اس کے اوپر اپنی حکمرانی جماتا اب حکمرانی جمانے کے بعد اگلا کام کیا ہوتا ہے ولا اعلی آب ہم اعلی اور ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے یعنی عام طور پر جو یعنی کہ ان کے لوگوں کے اندر بھی جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آدمی کسی چیز پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے جب اس چیز پر قابل ہو جاتا ہے کہ یہ علاقہ میرا ہے یہ ملک میرا ہے اور جب اس ملک پر اس کی حکومت جم جاتی ہے تو پھر اگلا کام کیا ہوتا ہے آہ. پھر اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنے ملک پر بھی نہیں بیٹھا رہتا پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے ملکوں پر بھی قبضہ کرے دوسرے ملکوں پر بھی چڑھائی کرتا ہے پھر اور یہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے بھری پڑی اس چیز سے اللہ نے اسی جو دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے اسی کی مثال دیتے ہوئے لوگوں کو سمجھایا یہاں پر کہ اگر واقعی اللہ کے سوا کو اور بھی الہ معبود ہوتا جس طرح کہ تم کر رہے ہو اور اس کے سوا اللہ کے سوا کو الہ معبود بنائے بیٹھے ہو بنائے ہوئے ہو اگر ایسی چیز ہوتی ظاہری بات ہر الہ کا کوئی نہ کوئی اس کی مخلوق ہوتی کوئی نہ کوئی اس کی ملکیتیں ہوتی۔ کسی چیز پر اس کا قبضہ ہوتا اور پھر اپنے جو اس کے قبضے میں چیزیں اسی پر اکتفا نہ کرتا اور پھر اگلا قدم کیا ہوتا کہ وہ دوسروں کی چیزوں پر بھی قابض ہونے کی کوشش کرتا ان پر بھی غلبہ پانے کی کوشش کرتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا پھر پوری کائنات برتبہ اور برباد ہوتی لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ کائنات ایک منظم انداز سے ایک امن و سکون کے ساتھ اور ایک نظام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلتی آ رہی ہے اس کے اندر کوئی خلل نہیں کوئی رکاوٹیں نہیں کس طرح کی کوئی اس طرح کی تباہی بربادیاں آپ کو نظر نہیں آ رہی اس کا معنی کیا ہے کہ یہ تمہارے فلسفے یہ تمہارے جو زیر ہے اور اللہ کے سوا اور الہ ہونے کے یہ سارے کے سارے غلط ہیں تو اسی فما اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی الہ معبود ہے اذن اگر ایسا ہوتا کوئی الہ معبود اور ہوتا رضا بک الما خلق تو ہر الامود اپنی پیدا پیدا شدہ چیزوں پر یعنی کہ اس کو لے جاتا لے جاتے ہے کیا اس پر قابل ہو کے بیٹھ جاتا اس پر اپنا قبضہ جما لیتا اور قبضہ جمانے کے بعد اگلا کام کیا کرتا والا اعلیٰ آباغ ہو مالا اور یقیناً ہر کوئی دوسرے پر چڑھائی کرتا اس پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا اب اگر غلبہ پانے کی کوشش کرتا اور مغلوب ہو جاتا تو پھر اس کا مطلب یہ علا نہیں ہے غلبہ پانے کی کوشش کرتا اور غالب نہ ہو سکتا تو اس کا مطلب کہ یہ بھی نہیں ہے تو پہلی بات تو ایسا ہے ہی نہیں ایسا ہے ہی نہیں لیکن اگر ہو بھی تب بھی جس طرح تم دنیا میں دیکھتے ہو کہ یعنی کہ بادشاہوں کی اس طرح کے لوگوں کے آپ سے مقابلے ہوتے ہیں اور اس میں کفتہ پاتا ہے کچھ شکست کھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شکست کھا گیا وہ اس قیادت کا ان چیزوں کے لائق نہ تھا تو اس لیے یعنی کہ یہ سارے تمہارے یعنی کہ فلسفے اللہ کے سوا اوروں کو اعلیٰ بنانے کے سارے سبھی کے سبھی غلط ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کائنات برباد اور تباہ ہو جاتی سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ جب ان کے شرک کا کی بیان کیا اور اس انداز سے ان کا شرک بیان کیا تو مایا کہ اللہ پاک ہے ام مایا سفون اس سے جو یہ اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا صفون صفت سے کہ اللہ کے بارے میں جو صفات بیان کر رہے ہیں اس کے صفا اوروں کے الہ ہونے کی اوروں کی عبادت کرنے کی یہ ساری چیزیں اس سے اللہ تعالیٰ پاک اور بالا تر ہے عالم الغی بی نہ کہ صرف ان چیزوں کا مالک ہے ان چیزوں کی بادشاہ ہے بلکہ اللہ کے مزید صفت کیا ہے کہ وہ ہر چیز کو جو ظاہر ہے یا چھپی ہے اس کو خوب جاننے والا ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے کہ جو اس بادشاہ کی اس مالک کی اس خالق کی صفت ہونی چاہیے کہ اپنی ایک ایک چیز کو اچھی طرح جانتا ہو اپنی ایک ایک چیز کے بارے میں پورا علم رکھتا ہو تا تو, ہاں تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اس کی صفت کی ہے وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے چھپی ہو یا ظاہر ہو فت اعلیٰ تعالیٰ جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں دیکھیے آج کہتے بل قالو مسلم کالون بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو باتیں پہلے لوگ کہتے رہے کالو مِتْنَا متنا